सरसुए रोजा झुका फिर तुझु क्या सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या दिन था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या दिन था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या بے خودی میں سج کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور ان کو تملی کے مری کل ملی تجے ان کو تملی کے مری مالک پھر اللہ اور اس میں زبان بڑا سخت ہو گئی ہے فیصلے میں کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ نے نہیں سمجھا ہوگا لہذا سب سمجھ میں اعلیٰ عدت کا دوسرا شعر میں پڑھتا ہوں کہ تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک عبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک حبیب یعنی محبوب و میں نہیں, نہیں میرا تیرا سبحان اللہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور فرماتے ایک ہیں ایک سونی کی نشانی بتاتے ہیں اور سننیوں کو چاہیے کہ اپنی نشانی قائم رکھیں اور آج بڑا فتنے کا زمانہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ سنیوں کی شناخت ختم ہو جائے اور اب کچھ تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ محض کلمی کی بنیاد پر سنی اور غیر سننی سننی اور وہابی सुन्नी اور دیوبندی اور جتنے باطل پر فرتے ہیں سب کو ملا کر کے اتحاد کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں یہ لوگ سیاسی مسلمان ہیں اور بدقسمتی سے اس میں کچھ مولوی کہلانے لوگ والے لوگ بھی جو ہے شامل ہو گئے ہیں جیسے کہ بمبئی میں کچھ لوگ ہوئے اور کچھ لوگ ادھر ادھر تو سنیوں کو چاہیے کہ مسل کے اعلی حضرت جو حقیقتاً مسل کے اہل سنت ہے اس پر قائم رہیں اور اپنی شناخت اپنی پہچان جو ہے وہ الگ مقرر کریں اور جب جب اس اتحاد بے بنیاد سے دور رہیں اور قرآن نے جس اتحاد کی دعوت دی ہے اس اتحاد کو گلے سے لگائیں ابلی اللہ جمی ہم ولا تبر رہ قرآن, قرآن کی دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی رشمی کو سب مل کر کے ایک ہو کر کے تھامڑو ولا تفر اور آپس میں تفریحہ بتا کرو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اتنے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تو جب ہوں یا رسول اللہ کہا پھر تو جب یا غرض سے چٹ کے مرد رکو نام پا کن کا جپا پھر تجھ کو پیا اور آراضت کا مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی قدم دم برو اور مستفی کی غلامی کی نسبت اگر قائم ہے تو تمہارا دین بھی قائم ہے ایمان بھی قائم ہے اور تمہاری جو ہے دنیا بھی جو ہے وہ تمہاری یہ دنیا بھی جو ہے قائم ہے بلکہ یہ سمجھو کہ تمہارے خطے میں جو ہے دوسروں کی بھی دنیا قائم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج. جو ہے طرح طرح سے بہانے ڈھونڈ کر کے جو ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے الحمدللہ اسلام دہشت की کی تعلیم نہیں دیتا یہ کوئی اور ہوں گے جو فرضی جہاد کا نعرہ لگاتے ہوں گے یہ ہمارا اسلام ہے جو حقیقی جہاد کا نعرہ لگاتا ہے اور حقیقی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرو شیتان سے بھی جہاد کرو شیتانی طاقتوں سے بھی جہاد کرو اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے رہو اور ان کا امن و آشتی کا پیغام جو ہے وہ سارے عالم آلم بیان کرو تو آر حضرت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا, اپنا بندہ کر لیا پھر تجو کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجوک کیا اور پرماتم دیو کے بندوں سے کب ہے یہ پیپار کا ہے نہ تھا پھر تجھو کو کیا اور پھر اتحاد ملت والے سنیں علماء کونسل والے سنیں اور یہ سیاسی مسلمان سنیں یہ جن کو جو ہے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ بخ کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد کا نعرہ دینا چاہتے ہیں مسلق اعلی حضرت یہ ہے اور اس مسل کے اعلیٰ حضرت کی طرف پر جو ہے ہر شخص کو جانچو مجھ کو بھی جانچو جتنے اسٹیج پر جو ہے لوگ جو ہے مسل کے اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے بھی امن کو جو ہے دیکھو اور جس کو مسل کے اعلی حضرت پر پاؤ اسی کے جو ہے وہ کرتے رہو مسلق اعلی حضر رضی اللہ تبار کا مطالعہ ارحو یہ ہے جو قرآن کی تعلیم ہے کہ حق جو ہے الگ ہے اور باطل الگ ہے اور حق والے جو ہے ہر باطل سے جو ہے الگ ہے تو اسی لیے آج حض فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرد ہم ہیں اب مصطفیٰ پھر تجھ کو نار تک بھی نر وسالات مسلق آلہ حضرات کاجش شریہ جامعہ ہنسیا حوثیا دشن دستارے فضیرات نار تک بھی دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ کہ یا عبادی والا جو کہ قرآن نے اے محبوب لوگوں سے کہہ دو رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے والے ہیں مسلمانوں سے اپنے غلاموں سے کہہ دو اے محبوب ان کو یوں پکارو اے میرے بندے تو پرمانے کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ کہ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اور آگے ایک حدیث کا تجمہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لا یوں آگے ہوگا بھی نہیں ان کے بارے میں حجی پہ آیا یم رکون منف کما یمر قسط منر رمیہ تو ملا یا ادون یم رکون مین دین کما یمر قسط من, من رمیہ تو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے چھت کٹ کے شکار کو تیر جیسے نکل جاتا ہے اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے تو ملا ارود سے تین میں دافل نہیں ہوں گے اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لاؤ تگے ہوگا بھی نہیں تو الگ ہے دا پھر تجھ کو کیا تو جو مشتبہ سے الگ ہے ہمیں تمہیں جو ہے سنیوں کو جو ہے اس سے الگ رہنا ہے یہ ہے کہ آلہ اور پھر فرماتے ہیں کہ کے نام پاپ پر دل جانو ماں ندیا سب سج دیا پھر تجھ سج کو کیا تیری دو دفع سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دو سے تو کچھ چھینا نہیں میں پہنچا رضا پھر تجھ کو بات